يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تشاءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عبالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد في نقير الحديث كتاب الله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 إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن السمال قايد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عكيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفن عنك غطاك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عكيد القيا في ذهنم كل كفار عنيد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 بایو ایام جن سے ہم گزر رہے ہیں دو شرحی مناسبت ہمارے سامنے ہیں سب سے پہلی شرحی مناسبت فریضہ حج بیت اللہ کی ہے دنیا کے وہ مسلمان جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امسان حج بیت اللہ کی سعادت نصیب کی ہے آج سے وہ مناسب حج کا آغاز کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں آج سارے حجاد کرام مکہ مکرمہ سے مینا کا رخ کرنے والے ہیں اور رخ کر چکے ہیں اور پھر کل صبح وہ عرفہ جائیں گے اور عرفہ کے وقوف کے بعد مستلفہ ہوتے ہوئے دسویں تاریخ کو پھر مینا واپس آئیں گے ایک تو یہ مناسبت ہے اور دوسری مناسبت عید الاضحیٰ کی ہے جس کی تیاری میں سارا عالم اسلام ہے سارا عالم اسلام عید الاضحیٰ کا استقبال کرنے کی پوری طرح سے تیاری کر رہا ہے یہ دونوں مناسبتیں ایسی مناسبتیں ہیں چاہے فریضہ حج بیت اللہ کی ہو یا عید قرما کی ہو کہ جن کا تعلق حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی سے بڑا گہرا ہے حج بیت اللہ کا ایک ایک رکن یا کہ عید الاضحیٰ کی عید الاضحیٰ کے موقع پر ہونے والی قربانی یہ دونوں ہی مناسبت ہمیں اللہ تعالیٰ کے جلیل قدر پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی کو یاد دلاتی ہیں مناسب سمجھا گیا کہ کچھ باتیں حیات ابراہیمی کے وہ گوشے جن میں ہمارے اور آپ کے لیے بڑا ہی درست بڑے ہی سرک پوشیدہ ہیں اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دی جائیں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بڑی فضیلتوں والے پیغمبر ہیں العظم پیغمبروں میں آپ کا شمار ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز اور مختلف میں آحادیث میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی فضیلت بیان کی ہے ایک موقع پر ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا یا خیر الباری آپ کو خطاب کر کے کہا کہ اے مخلوقات خات عالم کی سب سے افضل شخصیت اے مخلوقات عالم کی سب سے محترم شخصیت یا خیر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون فرمایا ابراہیم علیہ السلام. وہ تو ابراہیم علیہ السلام کی ہستی ہے وہ تو ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ہے بداؤ کی روایت ہے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً مخلوقات میں تمام انسانوں کے سردار ہیں تمام انبیاء کے سردار ہیں جیسے آپ نے خود فرمایا ال سعید ودم لیکن آپ کی آجزی اور آپ کی انکساری تھی کہ جب صحابی نے آپ سے یہ کہا یا خیر البریہ اے مخلوقات عالم کی سب سے محسرم اور افضل شخصیت تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فورا اس لقب کو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی جانی پھیر دیا اور کہا کہ ذاقہ ابراہیم علیہ السلام وہ تو ابراہیم علیہ السلام کی حسی ہے اور ایک اور موقع پر جب صحابہ اکرام اضلان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا کہ من پوچھا گیا پوچ نبی سے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے منحر واوہ نے محترم نے کہا یوسف و نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن, ابن خلیل اللہ کہ عزد و شرف والی سب سے عظیم ہستی کہ یوسف علیہ السلام کی ہے ان کے پاس بھی پیغمبر وہ خود بھی پیغمبر ان کے باپ بھی پیغمبر ان کے دادا بھی پیغمبر اور ان کے پر دادا بھی پیغمبر وہ تو خلیل اللہ سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ ابراہیمی اور جو ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی فضیلت کی جانب اشارہ کیا یہ وہ خاندان ہے کہ جن کی چار چار پشتے تسلسل کے ساتھ جن کی چار چار پشتوں کے سروں پر نبوت کا تاج رکھا گیا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نبی ان کے فرضن علیہ السلام نبی ان کے یعقوب علیہ السلام السلام نبی نبی ان کے یوسف علیہ, علیہ اللہ اکبر چار چار نسلیں بغیر کسی انتظام تسلسل کے ساتھ جو ہے ان کے سرو اور نبوت کا تاج رکھا گیا کتنی بڑی فضیلت اور کتنی بڑی منحبت ہے میں نے آپ کے سامنے سورت الحجر کی کی سورة النحل کے آخری کی سامنے کی جسو اللہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ان كان کہ علیہ السلام اپنی جگہ کی مام تھے پیشوا تھے اللہ کے متعوار تھے اور وہ ہرگز مشرقوں میں سے نہ تھے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے اجتبا ہو وہ مستقیم اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کر لیا آپ کو سن لیا سراف مستقیم پہ آپ کو چلا دیا وہ فی ہو حسنا دنیا ہم نے آپ کو دنیا میں بھی نام نیک ادا کیا وہ فی ہو فل الصالحین اور آخرت میں ابراہیم علیہ السلام نیک لوگوں میں سے ہوں گے آیت کے آغاز میں جو بات کہی گئی ان میں ابرواہی کون ابراہیم علیہ السلام امت تھے امت کا ایک ماسوم تو یہی کہ وہ امام تھے پیشوا تھے وہ امام الموحدین مواحدین ہے وہ توحید ہی پرستوں کے امام ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام الانبیاء ہے اسی لیے انہیں ابو الانبیاء کا ٹیٹر دیا گیا انہیں ابول امبیا کا لقف دیا گیا انہیں جد المبیا کا لقف دیا گیا کہ وہ انبیاء کے باق ہیں انبیاء کے دادا ہیں علیہ السلام لیکن امت کا ایک دوسرا مقامی مفسرین نے بیان کیا اناہیم ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک امت تھے ابراہیم علیہ السلام تھے تو ایک فرد اکیلے شخص لیکن ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ان کی حیات طریقہ دیکھی جائے تو وہ ہوئے اپنی ذات میں انجمن تھے ان کا کردار اپنی جگہ ایک امت کا کردار تھا ان کا مجاہدہ اپنی جگہ ایک امت کا مجاہدہ تھا ان کی محنتیں اپنی جگہ ایک امت کی محنت تھی ان کی کوششیں اپنی جگہ ایک امت کی کوشش تھی ان کی ایمانی طاقت اپنی جگہ ایک امت کی طاقت تھی ان کی عقیدے کی قوت اپنی جگہ ایک امت کی قوت تھی ابراہیم علیہ السلام اپنی جگہ ایک امت کی حیثیت رکھتے تھے بھائیو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اپنے بڑے اپنے اندر بڑے سبق رکھتی ہے بڑے دوست رکھتی ہے اور سب سے پہلا اور سب سے عظیم سبق یہی کہ وہ یہ وہ پیغمبر تھے کہ جنہوں نے توحید کا سبق پڑھانے کے لیے توحید کی دعوت دینے کے لیے شر سے سے کا اعلان کرنے کے لیے انہوں نے اپنی زندگی شرک کے خلاف اعلان جنگ کرنے کے لیے مفت کر دی امت کو انسانیت کو اللہ تعالیٰ کی توحید کا سبق بڑھانے کے لیے اس راستے میں ہر قیمت چکا ہی ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ طرف دیتی ہے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے حفاظت کرنے کے لیے دین کی حفاظت کرنے کے لیے توحید پر قائم رہنے کے لیے صرف سے بیزار نتی کا اظہار کرنے کے لیے انسان اس دنیا میں جو کر سکتا ہے کر گزرے سب وہ بھی جو ہے ہر چیز جو بھی کر گزرے وہ اپنی جان بھی دے دے وہ جو ہے توحید تو کی نہیں بن سکتی اور ہر تمام قسم کے چیلنجز کا سامنا کیا مگر توحید اور سلسلے میں کسی بھی قسم کی مقامت کسی بھی قسم کی مسالات اور کسی بھی قسم کی مداحمت کا انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے برداشت نہیں کیا و شرک کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں تاریخ میں کبھی کسی پیغمبر نے نہ صرف ابراہیم تاریخ میں کسی پیغمبر نے اس معاملے میں کوئی کمپرمائز نہیں کیا کوئی سنا نہیں کی کوئی مفاہمت نہیں کیونکہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی یہی معاملہ آیا موسیقی نے لاٹ چاہا توحید و شرک کے سلسلے میں آپ کمپرومائز پہ آ جائیں جبکہ شریعت میں اور سارے معاملات میں تھوڑی بہت ڈھیل دی بعض من طور کو مکی زندگی میں برداشت کیا گیا جنہیں آگے چل کے مدیلے میں حرام کرا دیا گیا لیکن توحید اور شرک کا معاملہ یہ ہے اس کے سلسلے میں روز اول سے ہر پیغمبر جو موقف اختیار کرتا زندگی کے آخری سال تک اسی موقف پہ قائم رہتا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اسی توحید کا درج دیتی ہے توحید اور عقیدہ جو کہ اللہ کا بنیادی حق ہے اس حق کے سلسلے میں سے کوئی مسامت نہیں کوئی مسالات نہیں کی کوئی شکل اور کسی بھی صورت انسان کو منظور نہیں ہونی چاہیے اور قرآن کہتا ہے ایمان اور عقیدے کی جس قوت پر وہ قائم تھے ایمان اور عقیدے کا جو درس انہوں نے دنیا والوں کو دیا دنیا والوں سے پہلے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی آنے والی نسلوں کو اپنی آنے والی ضروریت کو اپنے بچوں کو توحی کا سبق پڑھایا ہم دنیا جہاں کو سرف دیں دنیا جہاں کی تبلیغ کی اصلاح کی کوشش کریں اور خود ہمارا معاملہ یہ ہو سلے اندھیرا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جس توحید کے وہ دائی تھے جس توحید کے وہ عالم بردار تھے اس کا سب سے پہلا مقادم اپنے بچوں کو بنایا اپنی آنے والی نسلوں میں اس حقیقت توحید کو باقی رکھنے کی ہر ممکن تربیت کی تو فرماتا ہے إِلَّا كَلِمَةً باقيةً فِي لَعَلَّهُمْ قرآن کہتا ہے یاد کرو ابراہیم علیہ السلام جبکہ انہوں نے عام اعلان کیا اعلان کیا کہ لوگوں میں تم سے برات کا اظہار کرتا ہوں اور اللہ کے سوا جن جن چیزوں کی تم پوجا کا اظہار کرتا ہوں ہو فتح میرا معبود تو وہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا وہی میری رہنمائی کر رہا ہے اور قرآن کہتا ہے ابراہیم نصر یہ کہ وہ اپنی زندگی یہ عقیدے پر قائم رہے بلکہ آنے والی نسلوں میں اپنی آنے والی ضروریت میں اپنے بچوں کو اپنے پوتوں کو سب اسی بات کی تعلیم دیے گئے اور اس حقیقت کی حفاظت کر گئے کہتے پرانی مجید اسی معنی میں سور بکڑا آپ پڑھیں گے سور بکڑا کے اختتام بھی آپ کو آیتیں ملیں گی او میئر کا وہ مل رہتی وہاں میلہ منصف فِي وَإِنَّهُ فِي اذ قَالَ اللَّهُ رَبُّهُ قَالَ أَسْلَمْ جب بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دیا برداری کا تقاضہ کیا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو ہمیشہ اٹاط و فرما برداری کے سیاس پایا اور اس کے بعد قرآن کیسا ابراہیمراہیم یہ فرما برداری کا سبق ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو پڑھا گئے توحید کا سبق ایمان اور حقیضے کا سبق یہ اپنی اولاد اور سرویت کو بھی پڑھا گئے دنیا سے گئے تو اپنی اولاد کو وصیت کر کے گئے اور قرآن مجید کہتا ہے یعقوب علیہ السلام بھی یعقوب علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے لگتے ہیں ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے ہم کنتم تم اذ حضر یعقوب الموت کیا تم لوگ اس موجود تھے کہ جس وقت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا ع شاہ رود لمبادیباب علیہ السلام نے اپنے تمام بچوں کو جمع کیا اور اپنے تمام بچوں کو جمع کر کے ان سے اقرار لیا میں شاہ ردون لمبا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے دنیا سے رخصوص ہوتے ہوئے وسیعت کر رہے ہیں کس چیز کی وسیعت کر رہے ہیں آج ہم بھی وسیعت کرتے ہیں ہماری وسیعت کا سارا تعلق سارا دار و مدار دنیا سے متعلق رہتا ہے دنیا سے متعلقاتوں کی وصیت کرتے وسیعت میں سب سے مقدم ایمان اور عقیق اور دین کے بعد ہوئی جائی کہ نے کہا ہم کن تم سوائے فضور آنکھوں برمو اس بار ما چاہ بدھ نمبا اپنے بچوں سے قرار لیا بتاؤ میں دنیا سے جا رہا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے سب بچوں نے ایک ہو کے جواب دیا اور آپ یقین رکھیں ہم آپ سے آگ کرتے ہیں آپ سے وعدہ کرتے ہیں جس طرح آپ کی زندگی میں ہم توحید پر قائم رہیں آپ کے بعد میں ہم اسی رق کی عبادت کریں گے اسی اللہ کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود اور آپ سے پہلے آپ کے گزرے ہوئے ہو اشاع عشا علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سب کا معبود ہے ساری دنیا کا معبود ہے اسی کی عبادت کریں گے تو مسلم مطلب بھائیوں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی حیات طیبہ شروع دے دی ہے کہ انسان کی زندگی میں دنیا میں آنے کا بنیادی مقصد اپنے رب کی پہچان رب کی معلومت اور عبادت جو ہے اس کا بنیادی حق ہے اس کو ادا کرنا اور اس تقیبے اس، اس، اس پر خود بھی قائم رہنا اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی عقیدے کا درج دے جانا اور اس راستے میں جو بھی مشکلات آئیں جو بھی چیلنجز آئیں ان کو ان کا مقابلہ کرنا ان کا سامنا کرنا تبھی تو ابراہیم علی اسلام کو ہجرت کرنے پڑی عراق ان کا سر وطن ہے عراق کا شہر اور ان کی حقیقی بستی ہے لیکن جب حالات بہت ہی ناقط سے ہوئے ہو گئے اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے خاطر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا شہر اور چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام شام چلے گئے ابراہیم علیہ السلام شام چلے گئے تو مانا ہوا عزرت لازمی مرحلہ فضرت یازمی بھرنا ہے دعا اور مبلغین اور اللہ کے نیک سالے بندوں کی زندگی میں اگر حالات ایسے آ جائیں چیلنجز ایسے آ جائیں کہ ساری بستی مخالف ہو گئی وہاں اللہ الح واحد کی عبادت نہیں ہو پا رہی ہے انہیں اپنا سب کچھ قربان کر کے تجارت کاروبار رشتے دار دوست واب سب کچھ قربان کر کے اس ایسی جگہ جانا ہے جہاں وہ آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکتے ہوں یہ حیات ابراہیمی کا بہت بڑا درد ہے حیات ابراہیمی کا بہت بڑا سبق ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں سر دیتی ہے دعوت و اسلام دعوت و تبلیغ کا آغاز ہمیشہ انسان اپنے گھر سے کریں اپنی دعوت و تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے کریں ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے برس گھر تھا مشرق گھرانا تھا نہ صرف مشرق گھرانا تھا باپ بدھ تھا بت پروش تھا بت بناتا تھا بتوں کی تجارت کرتا تھا بتوں کا بزنس کرتا تھا ایسے گھر میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا اور یہ اللہ کی شان ہے یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں آپ تاریخ کرو اللہ تعالیٰ ایسے ایسے ایسے گھروں میں اجازت داخل کرتا ہے جو گھر کے شرک کا مرکز ہوتے ہیں انہیں گھروں میں ہمیشہ مواحد پیدا ہوتے ہیں جو بناف کا گھر مانا جاتا ہے وہ ان سے سنت کے ماں بھی بننا ہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اس گھر میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ بد گرد تھا بتش کا گھر تھا ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا آغاز ہی سے کیا دعوت کا آغاز ہی سے کیا اپنی دعوت کا سب سے پہلا مخاطب اپنے والد کو بنایا سورہ مریم پڑے جائیے سورہ مریم ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو جس انداز میں خطاب کیا ہمارے اور آپ کے لیے بڑا شوق ہے بڑا درس ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کرتے وہ کس انداز میں کس سلوک میں اللہ عورت پر پرست باپ ہے بد گرد باپ ہے بت بنانے والا باپ ہے اس کو کتنے پیارے انداز میں خطاب کرتے ہیں دعا اور مبلغین کی بنیادی ضرورت ہے آج اگر ہم دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں محنت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں اور کوئی رزلٹ نہیں نکلتا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں ہمارے غلط اسلوب کا غر... ہمارا ہمارا غلط اسلوب ذمہ دار ہے ہماری زبان کی سختی ذمہ دار ہے سورہ مریم سر قرآن کہتا ہے نبی یا اس کتاب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے جو بڑے سچے نبی اور دے، یا عبت، یا عبت ولا ولا کا اے میرے ابا جان عربی زبان میں یہ جو ہے یہ بڑا ہی پیار بڑا اسلوب ہے شفقت بڑا اسلوب ہے اے میرے پیارے ابا جان اگر ہم اس کا صحیح ترجمہ کریں یا عبتی، اے میرے پیارے ابا جان غور کرو اللہ رحم یا ہاباسی والا یو سر والا شیعہ ابا جان ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کر رہے ہیں آپ جو نہ سن سکتے ہیں نہ کوئی چیز دیکھ سکتے ہیں نہ پھر کچھ کام آ سکتے ہیں یا آباسی اے <سؤال> میرے ابا جان میرے پاس آسمان سے وہی آ رہی ہے میرے پاس اللہ تعالی کی جانب سے وہی آ رہی ہے میری بات مان جائیے مستقیم پہ چل جائیے یاد اچھی لا اے میرے ابا جان ہر جملے کا آغاز اپنے ہر کتاب کا آغاز دیکھو کتنے پیار مرے اسمان سے کر رہے ہیں اے میرے ابا جان اے میرے پیارے ابا جان لا سبود شیفہ شیطان کی عبادت نہ کرنا ان شیفان کا نل رحمانی شیزان تو برانا فرمان واقع ہوا ہے پھر کہا چوٹھی مرتبہ میرے پیارے با جان اگر آپ کسی روش پہ جاتے رہے کفر کی سر کی اللہ کے ساتھ شریک کرنے کی روش پہ جاتے رہے مجھے ڈر ہے کہ آداب آ جائے گا پر. شف لیا اس نرمی کا جواب اس نرمی کا جواب کیا دیا چاہن علی ہسیائی کہاں کی براہیم میرے پتوں سے تم عراق کر رہے ہو میرے خدا کا تم انکار کر رہے ہو مجھے میری حالت پہ چھوڑ دو ورنہ پتھر مار مار کے تمہیں ختم کر دوں گا رجم کر دوں گا تمہیں سنسار کر دوں گا تمہیں ابراہیم علیہ السلام رد عمل کا شکار نہیں ہوئے ریشن میں شکار نہیں ہوئے انہوں نے کہا سلام ویکا بات نہیں بن رہی ہے, تم پر سلامت ہوئی ہے سلام وہ سلام نہیں جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کرتا ہے اس کو سلام مطالعہ کا کہا جاتا ہے سے جب راستہ پڑ جائے اور بات نہیں مان رہا تو خاموشی سے سلام کر کے آگے بڑھ جاؤ وہی کرو ہم سلامہ یہ سلام گویا ان کی اوقات اور اس بات کا سبوز ہے کہ تم جاہل ہو ہم تم سے نہیں چاہتے سست بھی انقان بھی حسیہ تو محترم بھائیوں ابراہیم کریم اللہ علیہ السلام نے داد تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے کیا تو انسان پہلے اپنی, اپنی اپنی ذات کی اصلاح کا ذمہ دار ہے اور اپنی اصلاح کے بعد اپنے بیوی بچے ہیں اپنا گھر ہے اپنا خاندان ہے اپنا محلہ ہے اپنی بستی ہے داد تبلیغ کا یہ اصول ہے قرآن مزید نے نبی کریم صلی خطاب کر کے کہا وہ اندراشی اور شخل قدیم آپ اپنے قریبی رشتے داروں کو پہلے ڈرائیے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعوت و تقریب میں آپ کے سب سے پہلے مختلف وہ جو آپ کے اپنے رشتے دار یا آپ سے قریب رہنے والے تھے تو دعوت و تقریب کا آغاز اپنے گھر والوں سے اور اچھے اسلوک میں کرنا ہے قرآن مزید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی بہت سارے استفاق کا ہمیں پتہ چلتا ہے ایک تو ان کا جیسے ہم نے کہا قوت ایمانی جسے ہم دو سے الفاظ اللہ پھر چوک کہہ سکتے ہیں اللہ وقت سے ان کا سامنا ہو گیا وقت، وقت کا جو عمران وہ ان کے لیے چینل بن کر سامنے آیا اور ابراہیم علیہ السلام اس کے مقابلے میں ڈٹ گئے قرآن وزید میں سورہ بقاتی سے بارے میں نقشہ کی جاحیم ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے چیلنج کیا اس کے دربار میں کھڑا ہو کر کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے زندگی دیتا اور دیتا اور ہے نمرود نے کہا نا ہوتی وہ نہیں یہ کون سا کام ہے وہ تو میں بھی کرتا ہوں میں بھی جلا سکتا ہوں میں بھی زندگی دے سکتا ہوں میں بھی مار سکتا ہوں دو قیدیوں کو بلایا اس نے بلا اگر یہ قیدی کو قتل کر دیا اور یہ قیدی کو ہاتھات چھوڑ دیا کہا کہ دیکھو میں نے ایک کو مار دیا اور ایک کو جلا دیا ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا دلانے اور مارنے کا یہ مطلب ہے تو پھر تو اپنی قدرت یہ دکھا اور ابراہیم سے یہ رب وہ ہے جو ہر صبح سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اگر واقع تن سچا رب ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھتا قرآن کہتا ہے تو بھل رہی <قَفَر> کا فر لاچار ہو گیا لاچوار ہو گیا حق کا پھکا رہ گیا تو وہی چلے اللہ اور اللہ قوم تاری اور ہر دور اور ہر میں صرف رستوں کا یادہ ہے جب حق کا مقابلہ وہ دلیل سے نہیں کر پاتے دلیل کا جواب وہ دلیل سے نہیں دے سکتے طاقت آزمائی پہ آ جاتے ہیں قوت آزمائی پہ آ جاتے ہیں بادشاہ وقت نے بھی یہی کیا کہا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دو ابراہیم کو جلا کے رکھ دو اور تاریخ کی ایک بڑی آگ جلائی گئی ربارتوں میں آتا ہے جب آگ جل رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالے جانے کی تیاری ہو رہی ہے جبریل امین آ گئے اتنی نازک گڑی ہے ایسے وقت فرشتے کا آنا کتنی بڑی بات ہے کہا کہ ابراہیم کسی مدد کی ضرورت ہے اس نازو گھڑی میں بھی اس اللہ کے بندے نے کہا جبریل تمہاری مدد کی ضرورت ہے میرے رب کی مدد کی ضرورت ہے اللہ بولتا اور بخاری کی روایت کے الفاظ ہے بخاری کی روایت کیسی ہے کہ وہ بے خوشوں کا نیڈر ہو کر اس نانے نمروز میں کوٹ گئے اور ان کی زبان پہ جو دعا ویران بنی ہوئی تھی وہ کیا تھی حسبی اللہ بنے عمل ہوتی اللہ <سؤال> وشیر اللہ میرے لیے کافی ہے تمہاری سازشیں تمہاری مکاریاں تمہاری تربیتیں اے اور تمہارا اتحاد تمہارا اقتصاد بھی ایک طرف ہے اور تمہارے ان سازشوں کے مقاملے میں میرے رفت کی ایک طاقت کا بھی ہے حسبی اللہ ہوا نعمل وقی اللہ میرے لئے ہے وہی سب سے پہتر کارساز ہے اور اس دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ انسانی تاریخ میں جلانہ آگ کی صفت ہے یہ پہلا آخری موقع تھا کہ جہاں آگ لہا آگ جزار بن گئی قُلْ لا یا نا روخونی اس نازق موقع پر بھی جو رب پہ اتنا بھروسہ کرے رب کبھی اس کے بھروسے کو ضائع نہیں کرتا اللہ کا حکم یا آج تو میرے حکم سے جلاتی ہے آج میرا بندہ ابراہیم تجھ میں ڈالا جا رہا آج اس کو جلانا نہیں آج تجھے اس کے لیے گلزار بن جانا ہے اللہ یا نہ روکونی پر نہ وہ سنا منانا اسباب دنیا صاحب پر قائم ہے مصبیب الخباب رب المین ہے اس مصبل اخباب سے جڑ جائیے کائنات کی کوئی طاقت آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی اللہ یا نہ سلام رب العالمین العالمی کے لیے اپنے بندوں کے لیے کائنات کے سوانی کو بدل دے گا آج جلانے والی آج بھی گلزار بن جائے گی اللہ یا عربہ اللہ ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کا سو ان کی قربت ایمانی معلوم ہوتی قرآن مزید ابراہیم علیہ السلام کی ایک فور انوکھی صفت کا ذکر کرتا ہے وہ کیا ہے ابراہیم علیہ السلام توحید کے سلسلے میں ایمان اور رقید کے سلسلے میں مضبوط سے مگر فری نفسی اپنے مزاج کے اعتبار سے بڑے رحم دل واقع ہوئے تھے بڑے رحم دل بڑے نرم مزاج کے واقع ہوئے تھے یہ آپ بارہویں پاروے دیکھ سکتے ہیں بارہویں پاروے اور اسی طرح گیارہویں پاروے جگہ اس طرح کی آیتیں ملتی ہیں ابراہیم بڑے ابار بڑے نرم مزاج واقع ہوئے ہیں یہ قرآن بارہویں پارو میں نقشہ کھینچ رہا ہے کہ جس وقت اللہ کے فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کے فرشتے آئے اور عذاب لے کر آئے کس پر اور ابراہیم علیہ السلام کی ہم لوت علیہ السلام لوت علیہ السلام کے قوم کی, کی نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب آ گیا اور یہ فرشتے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوت علیہ السلام کے پاس جانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے علیہ اولاد کی بشارت دی اور نہیں اولاد کی بشارت دی کیونکہ اولاد نہیں تھی سارا رضی اللہ عنہ اولاد نہ دی بوڑھے ہو گئے تھی ابراہیم علیہ السلام تو فرشتے گئے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا اولاد کی بشارت دی اور اولاد کی بشارت دینے کے بعد جب فرشتوں نے یہ بتایا کہ ابراہیم ہم آپ کو اولاد کی بشارت دینے کے ساتھ ساتھ قوم لوٹ پر عذاب لے کر آئے ہیں عذاب کا پروانہ لے کر آئے ہیں قرآن کہتا ہے فلمان ابراہیم وجا رہا دلونا قومی لوٹ اور بڑو ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ فرشتے ہمیں لوک سے عذاب بھی لے کر آئے ہیں قرآن کے ساتھ یوزا دل ہونا سے قومی لوگ ابراہیم علیہ السلام لوک کی قوم کے سلسلے میں ہم سے جھگڑنے لگے کے لوت ہیں جس بستینے کے لوگ جیسے پیغمبر ہیں لوک علیہ السلام جیسے نیم بن گئے اس بستی پہ کیسے عذاب آ سکتا ہے قرآن کہتا ہے لوگ لوک علیہ السلام کی فارم کے سلسلے میں ہم سے تکرار کرنے لگے ابراہیم ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے وہ قوم عذاب کی مستحق ہے لیکن ان کے اور ان کی تکرار کا پسند اندر یہ تھا وہ چاہ رہے تھے کسی طرح ایک اور چانس مل جائے اس قوم کو سمجھنے سدھرنے کا کسی طرح ایک اور چانس مل جائے بس وہ یہ چاہ رہے تھے کہ عذاب اس وقت ڈل جائے تاکہ ان نوجوانوں کو آخری بار سمجھا دیا جائے عذاب آ چکا ہے اسی لئے قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی استقرار کو ذکر کرنے کے بعد ابراہیم ابراہیم بڑے اور بڑے نرم دل کے واقع ہوئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی عظیم صفت ہے یہ صفت ہے میرے بھائیوں جو ہے کسی بھی داری اور مبلت کو انسانوں کو صرف اور قبر سے بچا کر توحید اور انبیاء کے راستے پر لانے لانے درد درد مندل اندر رکھتا ہے کہ فرشتے آئے تھے اولاد کی بشارت دینے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے گئے تھے انسانی شکل میں کیا وہ فرشتے ہیں سمجھا کہ کوئی مہمان ہے جو میرے گھر آ گئے ہیں اور مہمان سمجھ کر قرآن کہتا ہے کہ حل کا حری سوسائٹی ابراہیم المکرونی اسحلسلام آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے پائزت دس مہمانوں کی خبر آئی کہ جب یہ مہمان گئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور سلام کیا اور سلام قو من کرو سلام کا جواب دیا اور کہنے لگے اجنبی لوگ دیکھو ایک طرف پہلے اجنبی لوگ ایک پہچانا بھی اس کے بعد قرآن کہتا ہے فوراً اندر گئے اور مہمان نوازی کی تیاری کرنے لگے ایک بچڑا دبا کیا اس کو بھونا اور مسلم بچڑا لا کر فرشتہ مہمانوں کے سامنے رکھ دیا آنا اللہ تھا فنون دیکھا کہ مہمان ہاتھ نہیں اڑا رہے کھا لینا رہ. اور کیسے کھائیں گے کہ وہ فرشتے ہیں نہیں نہیں کرتے, کرتے. ابراہیم علیہ السلام کو خبر نہ دی کہ یہ فرشتے ہیں انسان سمجھا اور انسان سمجھ کر ان کے سامنے جو ہے بچڑا لا کے رکھ دیا بنا ہوا بچڑا کہاں ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ انبیاء غیر کیا ہوتے ہیں کہاں ہیں وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں انبیاء کو غیب قائم ہوتا ہے جو پرشتے ان کی نظروں کے سامنے شکل بدل لی ہے تو انہیں پہچان پہچان پہچانے نہیں جا ہم علیہ السلام کو غیر قائم نہیں ہوتا ہے اس واقعے کا پہلو یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس طرف کریں لوگ ہیں اور دوسری طرف ان کی مہمان نوازی کا فوراً انتظام کر رہے ہیں گناس و پچھڑا لا کے ان کے سامنے رکھ رہے ہیں ہم بھی اپنے مہمان نواز ہوتے ہیں اور اعلیٰ اخلاق و کردار کے حامل ہوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی ہستی نمونہ ہے آئیڈیل ہے اسما ہے لیکن قرآن کہتا ہے ایک معاملے میں ابراہیم علیہ السلام کی ہستی آئیڈیل نہیں ایک بات ایسی ہے ایک معاملہ ایسا کہ اس, اس بات میں ابراہیم علیہ السلام کی ہستی تمہارے کون سا معاملہ نے لوگو تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی ہستی ابراہیم علیہ السلام کا کردار ان کا کردار بہترین ایڈیئل ہے بہترین اسلو بہترین نمونہ ہے ہاں ایک بات ایسی ہے بات میں ابراہیم علیہ السلام تمہارے لیے آئیڈیم میں کیا اللہ قول لا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے کافر باپ سے کہہ دیا تھا کہ میں تمہارے حق میں دعا اتفار کروں گا قرآن کیسا ہے ابراہیم علیہ السلام کی ہستی اس بات میں تمہارے لیے ڈیئل نہیں ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی جانب سے بتایا نہیں گیا تھا ابھی کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن ہے اور آپ مشرک کے حق میں دعا نہیں کر سکتے سے سے پہلے انہوں نے اپنے بات سے وعدہ کر دیا تھا لا لفظ میں تمہارے حق میں اتفار کروں گا اللہ سے معافی مانگوں گا اور اسی وعدے کی وجہ سے ایک مرد نے استفار کر لیا تھا بعد میں نے منع کر دیا گیا قرآن کہتا ہے اس معاملے میں ابراہیم اس تمہارے لیے نہیں ہے آپ اندازہ کا سب سے عظیم سبق یہی ہے کسی بھی قیمت پر ہو ہمیں اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی ہے کوئی بھی قیمت ہو کتنی بھاری قیمت ہو جان کی مال کی اکارے دار کی محبت کی ہر کی, حفاظت، ایمان کی حفاظت اور توحید کی حفاظت کرنا ہے کہ یہی زندگی کا وہ ہے جس آب ابراہیم علیہ السلام کے کو زندگی میں ہر قدم اپنانے کے توبی ادا فرمایا بھائیوں دل کا مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سو من ارزا کے دن کا روزہ دو سال کے گناہوں کا کسارا بنتا ہے عرفہ کے دن کا روزہ دو سال کے گناوں کا کسانہ بنتا ہے لہذا یوں عرفہ کے روزے کا اہتمام خود کریں اپنے گھر والوں اور سب سے کروائیں اور اس سے تلاش میں نہ پڑیں کہ آج ہی جس دن لوگوں پہ عرفہ کرتے ہیں اس دن رکھنا ہے یا نو تاریخ ہوتی ہے اس دن رکھنا ہے دل اس کا جو پہلا اشرا ہے اس کے سلسلے میں سلط سالی رحمت اللہ علیہ مجمعین دل اس کے پورے نو دن بھی عموماً روزہ رکھا کرتے تھے مستحق اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں فرمایا ہے کہ اس عشرے میں عمل اللہ کو بہت پسند ہے تو لہذا زیادہ سے زیادہ روزہ اس عشرے میں شرف رکھا کرتے تھے اس بنا اگر آپ جو دو دونوں دن روزہ رکھتے ہیں تو آپ اس فضیلت کو بحر سلتھ ڈالیں گے اور دوسری بات یہ ہے نبی کریم صلی اللہ نے فرمایا جو اللہ کی مناسبت سے کہ من بات زیادہ عید مناسبت سے جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے مالی سالت اور مالی استطاف دی ہے اسے قربانی کرنا چاہیے آپ نے کہا طاقت رکھتے ہوئے بھی جو قربانی نہ کرے وہ ہماری اجوا کو نہ آئے ہمارے مسلح کے قریب بھی نہ آئے جنہیں اللہ نے حیثیت دیے وہ ضرور قربانی کریں اور جن جو پورا جانور خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے شریعت نے ان کے لیے یہ گنجائش رکھی ہے کہ وہ گائے یا ان وغیرہ میں شریف ہو جا سکتے ہیں ایک حصہ ہی صحیح آپ خرید لیا کریں اور اس بات کا خاص خیال رکھیے جانور قریب ہوئے کہ جانور عائدگار نہ ہو اس لیے کہ عائد قربانی کا جانور ہمارے جذبہ ساتھ اور بندگی کا مظہر ہوا کرتا ہے جانور عائدگار ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جذبہ ساتھ اور بندگی بھی اسی طرح سے عائدگار ہے طاقتور جانور صحت مند جانور اور تندرست جانور کی قربانی جو ہے دینی چاہیے اور اس سلسلے میں ایک غلطی جو عموماً بہت سارے مسلمان یا بعض مسلمان نادانی میں کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ قربانی کے جانوروں کے گھروں میں ہار ڈال کر انہیں گلیوں اور سڑکوں پہ گھمانا یہ بہت ہی غلط کام ہے ایک تو دینی اعتبار سے اس لیے غلط ہے کہ انسان اتنا ہی ایسے سے ریا اور دکھاوے کا شکار ہوتا ہے اور یہ قربانی بجائے تھے کہ اس کے لیے بائیں سے ثواب ہو وہ باعث عذاب بن جائے گی ریا اگر آ جائے تو اور دوسرا ماہی یہ ہے کہ اگر اس طرح ہم جانوروں کو گھماتے ہیں گلیوں سڑکوں چوراہوں میں تو سر پسندوں کے لیے سفنا پیدا کرنے کا موقع ہم خود فراہم کریں اور خصوصاً انسان ہمارے جو بھائی جو اونٹ کی قربانی کر رہے ہیں کرناٹک کی حد تک ان کو خصوصیت کے ساتھ یہ بات بتائی جاتی ہے کہ آپ کے علم یہ بات ہونی چاہیے کہ کرناٹک ہائی کورٹ کی جانب سے اور پولیس کی جانب سے اونٹ کی قربانی پہ پابندی اون کے سلسلے میں پابندی لیے اور کا آگاہ آیا ہے کہ اونٹ جہاں بھی گلیوں سڑکوں میں نظر آئے اس کو ضبط کرنے کا اس لیے جو لوگ اون کی قربانی دے رہے وہ خامہ کا اپنے جانور کو نہ گھمائے نہ گرائے اس طریقے سے ہم نے کہا شر پسندوں کے لیے موقع ملے گا عید شعید آ رہی ہے ان اللہ تعالیٰ پیر کے دن ہم سب عید الاضحیٰ منائیں گے اس کے جو اقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ان احکام کو مد نظر کے دن غسل کر کے اور اچھے کپڑے طاقت ہو تو نئے کپڑے پہن کر عید جائیں تدبیریں کہتے ہوئے جائیں اور مبی کریم صلی اللہ وسلم کی سنت یہ تھی عید الاضحیٰ میں آپ کچھ بھی کھائے پیے زراعت کرتے تھے اور عید سے واپس آ کر آج صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے گوشت قربانی کے گوشت سے ناشتہ کیا کرتے تھے اور آج صلی اللہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ عیدگاہ میں نصرت مرد حضرات خواتین کو بھی آنے کا حکم دیا ہے کہ خواتین بھی آئیں حتہ کے وہ خواتین جو منتری problem میں ہوتی ہیں آج صلی اللہ وسلم بھی آئے نماز میں شریک نہ ہو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کے اجتماع کے حق میں اور اس سے جو دعا کریں گے یا امام خطمہ شریف ہو جائیں گے دعا سے کہ آنے والی عید ہمارے لیے آپ کے لئے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ہمافیت کا پیغام ثابت ہو اللہ تعالیٰ کسی بھی قسم کے شو کتنے سے امر کو بچائے اللہ کرمین و گھر رب ہانی